یہ مطلب کچھ ٹائم پہلے یہ سنا تھا کہ یہ کسی شا... مکہ شریف میں یا کسی ایسے شہر میں ایک ہی مکہ شریف کی اذان ہوتی ہے اور وہ پورے مطلب جو ہے پورے شہر میں مطلب وہی اذان ریڈیو کے سلسلے یا کسی بھی سلسلے سے وہ چلائی جاتی ہے تو یہ جائز ہے ایسا دیکھا نہیں ہے کہ مکے میں ایک ہی جگہ اذان ہوتی ہے اور وہ پورے مکے میں چلتی ہے یہ کسی سے سنا تھا ذاتی طور پہ نہیں دیکھا آواز ایک سی ہوتی ہے انداز اذان دینے کا آواز ایک سی ہوتی ہے مگر دور کے رہائشی جو ہوتے ہیں نا جیسے عزیزیہ میں اگر قیام ہے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ مسجدوں میں اذان انفراد الگ الگ ہوتی ہے ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے البتہ اگر مطلقاً اس کا حکم دیکھیں کہ ریڈیو کی اذان یا ریکارڈیڈ اذان تو وہ اذان جو ہے اذان شمار نہیں ہوتی ریکارڈ اذان جو ہے وہ اس سے وہ ادا نہیں ہوگا ریکارڈ اذان کا نہ تو جواب دینا واجب ہے تو مساجد کے اندر الگ سے اذان دینا ضروری ہوتا ہے ریکارڈ اذان اس اذان دینے کے حکم میں شمار نہیں ہوتی وال